الحمدللہ بھی حقا امی الحمدللہ بھی واحدی ستاری مفارا الحمدللہ بھی محشیط خلق من عالمی سبح صلاة والمطالف اتدامی من تذکری جرامی بزی سلمی موزد تدم عن جرامی مقلت بدمی مولا یا وسلم دائما نفدہ على حبیبکا خیلی خلق لکلدین وحول مدل سیدل کبنین والسخزین والفریقین من غرفی ومن عجبی والحبیب اللذی بریا شفاعت لطل حول من الاروال وقلانی ثم رضا عن ابي بطری وعن عمر وعن والآل والصحابی زمال طابعین لهم اہل الطقاء واللقاء والحلم والكرم یا ربی بالمصطفى بلغ يا ربي ربی بالمصطفى بلغ يا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا ضغفر لنا ما نضاع یا ضافع کرم ام اضاع فعوذ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك الذي يصل النار المبرا صلّى الله عليه والذي وبلغنا رسوله النبي كل أمين النبيل الذي جئنا به الرؤوف الرحيم ونموله ذلك من الشاهدين والشاكرين والهامنين والمطمئنين الحمد لله رب العالمين للخصطه تفي بها قدر الوبال الحبيب المصطفى ولتتضاورناهما والحبيب غريب يا رسول الله غريب النيران در جهان جزء حبيب مزدارا زيار لا جوای مگر افتاف دوباشن طبیب پر نازم کے ہستم امته دو توله هزاروں استاف کے طریقے کے بابا زبردست حاجات و ان کا قریب تعالیٰ اللہ قریب کا بڑا احسان ہے آپ کو اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق سرکار عثمان گفتگو کی جائے یقینا حضرت عثمان غنی کے اللہ و تعالقرآن بھی ہے اور کامل الحیان بھی ہے اللہ رب نے اس وقت کامل کو بہت ہی حیا اور شرط والا بنایا تھا اللہ کے رسول علیہ السلاح کو تسلیم تسلیم کی پہلی شہزادی حضرت رضی اللہ تھا. سرطار دو عالم نے کا حضرت عثمان سے کیا تھا. اور جب حضرت رقیہ بیمار تھی تو اس وقت آپ اللہ الفاظ اگر کھالے تو مفہوم یہ پانچویں صحابی کے پانچ مرغوں میں اسلام لانے والے جناب عثمان تاریخ کا نام حکم ابن الس تھا جیسے پڑھا ہکم نے ان کو رسیوں میں پکڑ کے باندھ دیا رسیوں میں جکڑ کے باندھ دیا کرنے لگا اور یہ مطالبہ چچا اپنے پتیجے سے کرنے لگا کہ سنو اسلام کا نامن چھوڑ دو محمدِ عربی کو جللا ہو ماذا اللہ ورنہ ہم تمہیں مارتے رہیں گے سرکار عثمان نوریت کے ایمان قلیب علی عذاب بردستہ ارشاد فرمایا تھا کہ جان چلی جائے اور یہ نہیں ہے بگن مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑ دو سرکار عثمان قلیب اللہ وقبار مطالعہ کی یہ ذات ہے دیکھیے یہ ایک ایسی ذات ہے جس ذات مبارکہ سے شیعوں کو پرابلم بہت ہے بہت ساری مصیبتیں اور یہی وجہ ہے کہ کچھ ہماری مائل بشیت سنیت جو ہے اس کے کچھ افراد سرکار عثمان کے منافع سن نہیں پاتے لیکن الحمدللہ اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نہ وہابی بنایا ہے نہ شیعہ بنایا ہے بلکہ ایک معتدل فرقہ اہل سنگت بنایا ہے اور کو برداشت نہیں کرتا اور اہلے اتحار کی کے حمانے ر یہ ماحول بنا رکھا تھا کہ آج بھی شیعہ کہتے ہیں حضرت عثمان کا کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا میرے سرکاری مامے نماز بھی پڑھتا ہے, سکتے بھی کرتا ہے آج کے مقابل کسی کو مانتے نہیں ہے اور ہاں الحمد للہ ہمیں کی میں دعا جی تھی. عدل جتنی جگہ ہاں رکھا گیا اللہ ابوت کے پیر ہمیں ہمی شیعوں سے کیا لینا لینا؟ ہمی تو اپنے کو اپنی محبتوں کو بیان کرنا ہے اور حضرت آدم سے لے کے کوئی ایسا بندہ تعلیم کے معاملے میں نہیں آیا سسور کی کی کی کی آپ کو تاریخ ملے گی کی بیٹی سے شادی اور پھر یہ تو فضیلت کی بات اور پھر اس کے بعد ایک ہی انسان کا ایک بیٹی کے بعد لگاتار دوسری بیٹی ایک بیٹی کے انتقال کے بعد پھر نبی اوبی نبیوں کے ایمان کی شہزادی جس کے نکال آئے اس کی فضیلتوں کی برابری کوئی نہیں کر سکتا وہ اپنی مثال عام ہے ان کا جو ان کا جو مقام ہے مقام میں ہیں سورت کو سو جانتے ہیں کہ ابراہیم مگر حضور کی کی کو فرماتے لوگوں عثمان کے نام کا لشکر تیار کیا تھا اس وقت مال کی بڑی قلت تھی مصطفیٰ کھڑے ہوئے لشکرا کرنا ہے اس میں کچھ خرچ لگے گا کوئی لوگ اللہ خرچہ کھڑے ہوئے لشکر کے لیے اور دوسری ضرورت کے لیے امداد کرنا جگہ بنی ہوتی ہے اس کو پالن کہتے ہیں जगह की की हुआ करती थी उसको पालान कहा जाता है सरकार ने समझने कहा तीसरी बार फिर مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر خود کپارا ہو جائے گا سرکاری فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے جنت عثمان غریب نے دو بار تسلیم دی ایک تو اس جیشور جیشور کہتے ہیں تنگی کو سنتے کے ساتھ آسانی تنگی آسانی تو کہا جی شرائے لشکر تنگی یعنی غریبوں کا لشکر یعنی بیچتا تھا پندرہ سو سال پہلے بارہ سال چاندی کے سکے لے کر آئے اور ایک دن بھرے گا ایک دن یہ کیا دیکھا چند دن گزرے ایک ہی دن میں دو دن کا پانی بھر لیتا ہے تاکہ دوسرے دن خریدنا نہ پڑے گرہ اچھا، میں اور بیچ دیا گرہوں یعنی میں خریدا آٹھ عثمان عثمان اور ہیں. مگر مصطفیٰ کو بھی سے خوش کر دینا اور صحابی آئے بچی کی شادی کرنے مصطفی نے فرمایا عثمان کے پاس چلے جاؤ امام قرمانی نے فرمایا تو اپنی موجود اور سب کے سامنے کافر روایت کیا جا عثمان کے پاس چلے جاؤ وہ صحابی حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچے تو حضرت عثمان اپنے غلام سے کہہ رہے تھے یار یہ جو تیل ہے نا چراغ کا اس کا کم استعمال کیا کم کر چراغ کرتے چراغ میں تیل کم ڈال واپس پلٹ گیا جو چراغ کی طرف چلا تھا بندے پانی ڈالا سالن کو پتلا کرنے لگے استعمال کرتے ہیں. یہ مجھے کیا دیں گے کس نے मुस्तफा साहब ने भेजा था बच्ची की शादी है कुछ आप मदद कीजिएगा मगर हालत तो ये है मैं मैंने कल देखा मैंने पहले देखा कि आप चलाती कोई तेल में इस अग्रवाल जी से काम लेने से कंजूसी नहीं करूंगा सब बारीकी से काम लेने और कराने वाला आप सारा के बारे में फरमाने के एक टाइम का खाना दो टाइम में खाए एक टाइम का खाना जो दो टाइम चलाए जो शराब के टेक कभी ख्याल करें मुझे क्या देगा اللہ مال سوتے چاندی لدے ہوئے جانا جتنا چاہے اتنا مال لے کر اپنے گھر چلے جا رہا ہے یہ شانِ سخامت کرنا من اسمان میں نہیں رفی اللہ وآلہ روکی شانِ حیلہ یہ ہے حضرت تعالی شاہ صدیقان کے دعوانہ فرماتی ہیں فرماتی ہے حضور علیہ السلام کو تظلیم کی ران مبارک سے حضرت سرکارِ قبول علیہ السلام کی مبارک سے سرکارِ قبول کی چاندر رکی سے ہتی ہوئی حضرتِ ابو قدر صدیق ہے حضرتِ ویسی کیفیت میں تھے پنڈلی مبارک سے چاندر رکی سے عمر کی تھی۔ لیکن جس دروازے, سے جاہے اس دروازے <سلام> सरकार सरकार की निया। की ने। किया। कुई। पुछा का पर है जो मशवरे थे जो آئیشہ صدیقہ پھول سکتے ہیں رسول اللہ نبو بکر صدیق آئے تھے آپ چادر ٹھیک نہیں عمر آئیت سے آپ نے چادر ٹھیک نہیں عثمان آئیت کہ آپ نے چادر ٹھیک تھا پھر آخان اسلام نے مسکراتے سے حیاء کیوں نہ کرے جس سے کے فرشتے حیاء کیا یہ وہ شان جو سوکار عثمان جو نوریت اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ و تعالی� اور پھر اس سے بڑی کیا کہ حضور نے اپنی شہزادی کے بدر کے بدر میدان میں حضرت عثمان نہیں حر اس اسلام کو پڑے جب بدر کی لشکر کشی ہو رہی تھی نے فرمایا عثمان تمہیں نہیں جانا یہ حضور کو آڈر تھا تمہیں نہیں جانا میری بیٹی رک بیمار ہے تم اس کی خدمت کرنا تم اس کی دیوارداری کرنا حضرت مصالحہプレゼेंट प्रोटेसेंटे कोई सामान घर में देने के लिए है حضرت عثمان کے گھر جب واپس आए تو مصطفی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو گھر کے اندر گیا تھا اس نے کہا ہاں اے رسول اللہ فرمایا عثمان کو دیکھا تھا ہاں اے رسول اللہ کہا رقیہ کو دیکھا تھا ہاں رسول اللہ فرمایا رہے ہو حضور کیا اس سے حسین جوڑا کہیں دیکھا ہے سبحان اللہ اللہ نہیں جا رہنا جو تین سو تیرہ لیجیے جاتے ہیں تیر ملا بھی بھی سرکار کے فرمان کے مطابق حصہ بھی ملا آپ یہ تین سو تیرہ زیادہ سے زیادہ ہے بی کیدری کو کی کے بار کا کی عثمان کی کی بات، امام بڑی عزب عزب. آسانی سے حل کرنے کے لیے تشریف لے گئے بہت کی. لیکن لڑکا آپ ہے آپ کو اتنا نہیں پتا مسلمانوں کی شادیوں سے نہیں ہوگی اعظم نے فرمایا جب تیرے اخیقے کے مطابق مستفیٰ نے معامات ایسے ہوئے وجہ سے سرکاری اور خلافت کا انداز کرتے مصنوع کر کے شہید کیا جائے مسلم ہو کے شہید میں لگا۔ بلکہ پر ایک ایک اور دو شہی سب کھڑے لبیت ابا سمجھ میں ذو اللہ خود کو لبی کا سندھی قبول کہتے وارے کے داری سندھی قبول پر دو شہید بھی ایسی پر سحیب اخاری میں حدیث ہے آپ کی حضور کو پتہ نہیں کون کم مرے گا ہمیں حضور کو یہ بھی پتہ کون کہ کئی سے مرے گا سحیب اخاری کی حضور دو شہید بھی پستہ پر ہے ایک شہید کناب عمر امن خطاہ ہوئے ایک شہید کناب عثمان امن احفان پہل آماز یہ کرا حضرت عمر بن خطاب کو ابو لولو فیروز نام پر ایک شخص رہی زہر میں مجھا ہوا خنجر کندے پر اور کلے پر واد کیا تھا حالتے نماز اپنے حضرت عبد الرحمان ابو عبد الرحمان ابن عبد آج سرمتا کو جائے نماز پڑ دیتے انہوں نے اتنا بڑا آنسہ ہو گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ پر واد کیا گیا وہ اگر مومنی جس کے دار حکومت میں ساری کے الفاظ تو جہاں سے نماز چھوڑی تھی تو عوف نے نماز تورحمان سے اس کی باباکیر نمازیں پزار بھی لیتا ہے ہمارا سب کو انہیں لگتا ہے کہ میں نماز سے مدلہ بھی نہیں لگتا اللہ معاف فرمائے حضیق صاحب یہ عدد عمر ان کے خطاب ہے ان کا نام آتے تو بس میرے ذہن میں بہت ساری نوایات آنے لگتی عمر کا نام یہ ایسا ہے کہ شیطان بابتہ ایک ہے عملی کے عمر عملی سے لئے کسی نے پہ سو جاؤ تو انشاءالکار آدمی بھولے خام نہیں آئ نہیں خوش ہوگا اپنے بیٹے بنا دیجیے آپ کے شہزادے کا نام ہے اور جماعت جماعت کی نام ہے حکومت کو خلافتھ لوگ اپنے, اپنے اپنے خلافت لوگوں کے نام یہ تھے حضرت قبضہ تھی جب, جب حساب لگایا گیا تو سبت 86 وہ قرض دار ہے۔ یعنی برتن مار سے 8 روپے اپنی زندگی کے ذاتی خرچ کو اسی حساب سے چلاتے رہے گا رفیق کے نام سب کار بھی کرتے ہیں 86000 روپے شروعات میں قابل ادھار کو 86000 جو سکہ آیا نہ نکتے وہ روپے اور ایک خطاؤ کے کھاتے میں وہ قرض لکھ دیتے انہوں نے ان کے ساتھ اتنا قرضہ آج ایک چھوٹی سی تنظیم چلا لے اپنے آن کو اپنے آپ کو کروڑ بھی سمجھنے لگتا وہ آج کی دنیا کو چلاتا تھا مگر ایمانداری شہزادے سے کہا ہے میرے سارے بال کو جمع کرنا قرض کا جتنا قرض جتنا ادا ہو سکے اتنا کر دینا صدیق سے پوچھو کہ کی کیا مجھے اپنے اجرے میں جگہ دیں گی وہ بہت مسئلہ ہے میں پھر کبھی کی کے شروع ہوتی نے تو اپنا کو بنا عوف نے کہا حضرت صحظیم معیمقا سی کھا کہ ورحمان ابن عور کو خلیفہ بناissions حضرت زغیر نے اینöst علی کو خلیفہ بنا تو یہ چھے نام دل دل حضرت اللہ؛ فرمک再见 حضرت زغیر رحمّا حضرت م Lyn tuh بیگے علی کو خلیفہ بنا حضرت میں قلعہ کہنے لگے انثمان کو خلیفہ بنات اور سرکار سابن العنبی مقع فرمایا کہ آپ خلیفہ حضرت عبد ابن عور کو بنا ایک نام legislation اسے ضرور لیا تھا کہ تم چاہو تو ساتھ کو خلیفہ بنا لو اور پھر ان چھوں کے نام لیے تھے کہ ان چھے میں سے یہ بہت شخصیات ہیں جن سے پیٹ پل لحاظ مصطفہ جانے لہمہ برازی تھے اور حال میں حضور علیہ السلام کو تسلیم رازی تھے اور ان چھے شخصیات کو مقابل دوسرے صحابہ نہیں ہے اس لیے ان چھے میں سے تم دونوں فیصلہ کرو حضرت عبد میں حرسمان حضرت, حضرت عبد الرحمان بنایا گیا حضرت عبد الرحمان سا, کی جیوں سے اور باوقار لوگوں سے, سے، باپ کی خلیفہ کس کو ہونا چاہیے کس کو ہونا چاہیے پھر ایک طرف علی کو لے کے گئے اور علی کو لے جا کے میں تمہارے ہاتھ میں کروں تو کس کے ہاتھ پہ کروں کے ہاتھ پہ کر حضرت علی نے فرمایا عباس حضرت عبدالرحمن نے اپ نے جب کہا علی اگر میں تمہارے ہاتھ پہ بیٹھنا کروں تو کس کے ہاتھ پہ کروں تو کہا پررحمن تو عثمان کے ہاتھ پہ بیٹھنا لے را اور حضرت علی نے متذکرہ کر اللہ تعالی وجد کریم نے فرمایا کہ اے عبدالرحمن تو جس کے کی کی ہاتھ پہ بیٹھ ہاتھ پہ بیٹھ کر کہ اس لیے وہ حضرت عثمان کا لے کے گئے کہا اے عثمان اگر میں تیرے ہاتھ پہ بیٹھنا کروں تو کس ہاتھ پہ کروں یہ تھا ابن حجن کے حمایت تو مولا کا کرے حضرت عثمان بن سورا کر کا اگر میرے ہاتھ میں نہیں کرتے تو میں لے گا علی کے ہاتھ میں کرتے حضرت عبدالرحمن ابن اوث جب اس دورے پر کھڑے ہو گئے تو انہوں نے اپنی قوت کا استعمال کیا جو ان کے سب چونکہ حضرت عثمان بن نورین رضی بہت سیدھے تھے اور بہت جوانے والا بولے خیال کی مثال تھے سرکار عثمان بن نورین اورкали لوگ چاہتے کہ میں عثمان کی بیعت کروں اور حضرت عثمان کی بیعت کر لیں جیسے عبد الرحمان ابن او پیچھے ہٹے دوسرے نمبر حضرت علی آگے بڑھے اور حضرت عثمان کی بیعت کر دی۔ لیکن ایک روایت اور ملتی ہے جو بڑی مزے دار ہے عثمان کو اپ کی ذات دیکھو حضرت عبد الرحمان ابن او رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ تمہیں نہیں معلوم علی کی ہوتے وفتر رحمان ابن اوف کو وفتر رحمان ابن اوف نے پڑی معذر پہ ساتھ کہا اس میں میری کوئی خطا دی کیا کہہے ہیں اس میں میری کوئی خطا دی جب میں نے حدیث ہے کہا علی علی تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرلوں اور تمہیں خلیفہ مقرر کر دیا جائے تو علی نے کہا خدا کی قسم میں خلیفہ بننا نہیں چاہتا تو رحمان جو چاہے جس کو چاہے اسے خلیفہ بنا تب وفتر رحمان ابن اوف کہتے کہ علی نے مج میں نے عثمان بن افتاد کے ہاتھ پر امید کر لی میں آبیس میں کل سال حمایت میں سکھ بیش جاتی جو منگرہ اور جھوٹ ہوتی ہیں موضوع حمایتیں ہوتی ہیں صحابہ اکرام علیہ علیہ علیہ وسلم کی محبت کے حالے سے لوگوں کو بے وکوف بنایا جاتا اور گناہ کرنے کی سانسشکی جاتی ہے انعیاث باللہ آتی اکھرنا ہاتھ آپ کی عثمان بن کے ارشاہ پہلے چھ سال بہت اچھے گذر اور ایسے لوگ سے زیادہ حضرت عثمان سا سا نرمی نرمی جی ضلم کی جو کیبنیٹ تھی وہ جو جی اس کچھ لوگ ایسے داخل ہو گئے تھے جن لوگوں کا سمندر کو جاری کرنے کے اس وقت لوگوں نے یہ شخص دار جس کے والد یہ مسلمان تھا پھر بعد میں محتب ہو گیا تھا پھر گیا تھا لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد تیس میں اسلام کو تو اللہ نے گورنر بنایا گیا کا. آب وہ کرتا, مصر کا ظلم مصر کرتا مصریوں کا مصریوں پر ظلم کرتا اگر مستریوں پر ظلم کرتے تھے تو جناب والا ان کی شکایت دے لوگوں نے لکھ لی تھی عثمان کے پاس دیکھی دوسری صحابہ کو امود وردہ پر حضرت عثمان سے سبیس مطابقہ کیا بلکہ خود عائشہ سے تیتر دنہا اوہاں بایا تھی بلکہ عائشہ نے حضرت عثمان کو کہہ رہا بھی کہ مصطفیٰ کی امت پریشان آئے اور آپ اس کو معظوم نہیں کرتے اس پر قدر کے انزام ہے آپ اس کو سسوئے کیوں نہیں کرتے یہ بس عانیوات اور اکرمائی تھی بلکہ بھی اس فارت کے سے اس دور پر حضرت عثمان کے پاس آئیتے جو اچھا لگا پر شرافت پر بیٹھے تھے تو لوگ نے گھر کی بالکنیوں میں آنا اور گھر کے پرندے میں بیٹھنا لوگوں نے چھوڑ دیا تھا ڈر کے مارے کی نظر نہ پڑ گیا ہوں کو مار دے اسلام کے سوال رکھا میں آج میں حضرت عثمان کی بات کو کر رہا ہوں حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اب انہوں نے کہا صاحب عقوبقر صدیب کے شہزاد محمد بن عقوبت ہے ان کو خلیفہ ورادوں ہمارے آنکھ گورنمنٹ مقررد رہا ہوں حضرت عثمان نے پرچا لکھ لیا ان کو دے دیا اور سسپنڈی ورڈ فرقہ علیہ وسلم کے لکھ لیا اور ان کو کہہ دیا کہ سوال یہ وہ ساتھ افراد لے کر چرا کے, روایت کے پاسے پاسے پہنچے، تو ایک لشکر دور اس کو پکڑ جب اس کو پکڑا پوچھا کو لے اسمان کو بلا ہو اب توجہ سے سنیئے ایک جمعہ را. یہ ایک ایسا حصہ ہے جس کو علمہ سنت بیان پر لی کرتے ہیں بہت کم بیان کرتے ہیں اس لیے کہ اس میں صحابی کی عظمت کا خیال لکھنا مشکل ہوتا تھا کہ میں وقت میں دنجائش ختم ہے میں پھر کبھی انشاءاللہ اس لیسی کو بیان کرو اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ من توفیق عمر اطاف ربارم اور ہم سب کو سرکار اسواق کو اور چونہ صحابہ کبار ربی اللہ تعالیٰ عنہ روح چونہ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محمد و عقیقت کرنے کے ساتھ ادا پروائے آمین استفردہ ربی جنکہ لئے سبی باتو بلے و آخر دعوانا الحمدللہ